بزا کیونکہ بزا ہم ہیں نور والے, والے, والے ایمان, ایمان سے بتاؤ کراچی والوں آپ نے بڑے چہرے دیکھے, دیکھے ہوں گے اعلی حضرت کے تصور کو خواب میں آپ نے بڑا سجایا ہوگا آج تصویر نظر آ رہی ہے چہرے فیصلے کرتے ہیں رضا کا کون ہے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 آپ کے علاقے میں اس فقیر نے درخواست کی ہے یہ کرم نوازی ہے ان کی کہ دعوت پر تشریف لے آئے اور یہ کامران بھائی اور ان کے جو مظاہدین ہیں جو ساتھی ہیں جو ورکر ہیں یہ ان کو میں سمجھتا ہوں اعلی حضرت کی طرف سے سند ملی ہوئی ہے کیا حالات ایسے جس کو اقبال نے اپنی زبان میں بیان ہے کہ ہے کس کیرت کی جی کے, جی کے مسلمان کو ٹوکے ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے فارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد قرآن کو بازیچہ تعویر بنا کر چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت کی ہند میں کترفا تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد خیر یہ آزادی مبارکباد یہ آزادی مبارک ایسے آزادی کے لیے کافی محنت ہو رہی ہے اور کامیابی بھی کافی ہو گئی آگے دیکھ کر کیا ہوتا ہے میں اس طرف مائنڈ جانا چاہتا اس وقت جو پہلی ملاقات میں جناب سے میں کروں گا تو مسئلہ ہے توحید اور شرک میں ایک مغالطہ کا اضافہ یہ ایک عنوان میں نے آپ کے سامنے منتخب کر لیا ان شاء اللہ رحمان اسی پر کلام مسئلہ توحید اور شرک میں ایک مقالطہ کا اجاز وہ مقالطہ کیا ہے وہ یہ جی ہے کہ توحید اور شرک کا دار و مرار اس بات پہ سمجھا دے جاتا, دے جاتا ہے کبھی کہ جی اللہ, اللہ کے اللہ ساتھ کسی او اور کو پکار مارنا یہ ہے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 کبھی اس, اس کی تعبیر یوں کی جاتی کی تابیر تابیر کی تابیر کی ہے کہ جی, جی غائب آیا کو پکارنے سے شرک ہو جاتا ہے حاضر کو پکارنے سے شرک نہیں یہ مختلف تعبیریں ہیں سب مکالبات حقیقت یہ نہیں تو توحید اور شرک کا مدار اور شور پر ہے ان باتوں پر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 بہترین تفسیر وہی ہے قرآن کی قرآن کا القرآن قرآن, ساتھ ساتھ آل آل قرآن بعض باز, باز, باز کی تفسیر فرماتا ہے ایک مقام پر ایک مسئلہ مجمل ہوتا ہے دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آ جاتی ہے اگر کسی مقام پر مختصر ہوتا ہے دوسرے مقام پر اس کی طوالت آ ہے اگر کسی مقام پر کسی مسئلے کے ایک جز کو لیا گیا ہے اس کی وجہ سے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا دوسری مقام پر دوسرے جز کو لے کر ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے اس کی وجہ سے مسئلہ لاگل ہو جاتا رہا جس آیا مبارکہ سے یہ مغالتا لگتا ہے بات کو ایمان سے کہتا ہوں ایسی موٹی باتیں بات ہوں گی اور ایسی واضح باتیں بات بات بات ہوں گی کہ ای ایس ایسے مغالطے میں بڑے بڑے لوگ اگر, اگر بیٹھے ہو اور وہ اطمینان سے اور سلامت سے بات کو سنیں تو یہی ہتھیار پھینک چلے جائیں گے اب دیکھیں اپنی جی اپنی جس آیت مبارکہ, مبارکہ سے مغالطہ یہ لگتا ہے عام مساجد تو لکھی لکھی وہ ہے انل مساجد فلا تدرو ملا ہے آپ سر کو پسند کرتے ہیں پتا نہیں آپ لوگوں کا مزاج کیا ہے وہ ہمارے علاقے میں کشمیر تک میں جاتا ہوں تو وہ تو بڑے سر کے بڑے عاشق ہوتے ہیں ویسے بھی موسیقی ایسی راگ راگ میں رچ گئی ہمارے کہ اگر کسی کو گالیاں نکالنی ہو تو سر میں نکالو وہ ناچتا رہے گا اور اگر صحیح بات آپ بغیر سر کے کہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی کا سامان جائے خیر سر لگانا میرا کچھ شوق نہیں ہے مجبوری کی وجہ سے لگاتے ہیں کیونکہ میرے پیسے اکٹھے کرنے تو ہوتے نہیں ہیں سیدھی ساڑھی بات میری زندگی کا دستور رہا الحمدللہ آج, آج تک کوئی مائی کا نہیں کہہ سکتا یار اس نے فیس مانگی ہوں اس نے کہا یہ فیس ہے وہی کہلام کی سنت ہے لاس والو تم آلے بس ہر نبی یہی کہتا ہے بھائی میں تم سے اجرت نہیں مانگتا میرا اضر اللہ بھی یہ تو ये اب سوداگر کبھی کام کہاں ہے بہت خیر بات کو سمجھنا فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں محلے مغالتہ مقام مغالتا آیت جو ہے وہ پیش کی ہے انل مساجد, مساجد للہ بے, بے شک مسجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت بتاؤ اس آیت سے مغالتا یہ لگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا نہ ہوا جی پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا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 تاکہ اس آیت کا آیت مانا, مانا مطلب آلو اس آیت میں غور کرنے سے اس آیت سے ایک اشارہ نکلتا ایک ہے اصول فقہ کی زبان کی میں دو کہتے ہیں اشارت النص ایک ہوتی عبارت النص اشارت النص نس دلالت نس اقتضاؤ نس اصول فقہ کی زبان ہے قرآن مجید, مجید کی اور آیت, آیت کی, کی صراحت اور عبارت, عبارت بتائے گی کہ اس آیت کا ہے اور اس آیت کے اپنے, اپنے, اپنے الفاظ کا اشارہ, اشارہ بتائے گا کہ مانو آپ جو کچھ گے آپ کے لیے بالکل نئی باتیں آتی اللہ کے فضل و کرم سے ناچیز کے بیانات علماء کے لیے نئی باتیں آتی ہیں آپ اب, آب, آب دیکھیں لطف آئے گا آلے علم تو بالکل وہ برف برف ر ٹھنڈک محسوس کریں گے فلا تھا دیکھو مل ہے اللہ تعالی نے خالی یہ نہیں فرمایا اللہ کا درو اللہ احضا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اللہ نے فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو گا بڑا فرق ہے ایک ہے یہ جی حکم ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اگر حکم اتنا ہو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 یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان, رحمان اللہ کو پکار رہا اب اس کے ساتھ اگر وہ کسی کو کہہ رہے بھائی پانی لانا وہ بتی بند کر دو بیٹے وہ بتی بند کر دو جا موٹر بند کر دو وہ مشرق ہو جائے گا کیوں اس اللہ کے ساتھ سکھا رہا یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے اتنا پاتل مفہوم ہے کہ اس سے تو خود کوئی مولوی نہیں بچی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 یہاں پر مساجد بول کر یہ ہے مجاز اس کو کہتے ہیں علم بلابت کی زبان میں مجاز مرسل علاقہ ہے حالیت اور محلیت کا اب معنی یہ ہوگا توجہ مساجد بول کر مساجد میں کی جانے والی عبادت کا ہے توجہ فرمائی مساجد میں ہونے والی اب مانا یہ ہے کہ عبادت, عبادت, عبادت اللہ, اللہ کے لیے خاص ہے, ہے تو اللہ, اللہ, اللہ کے اللہ ساتھ کسی کو معبود سمجھ کر پکارو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 وہ کون وہ سا بخون مقام رہا اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے پاس اولاما مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہاں زینت, زینت, زینت سمراد لباس اب معنی کیا ہے مسجد کے پاس لباس پڑ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 اب یہاں پر وہی بات کرنی ہے کہ مسجد بول کر نماز مراد ہے لیکن تعبیر اور ذکر محت... مسجد کے محت... ساتھ کیوں اس کیا, کیا اس وجہ سے, سے ست... خل... کہ نماز اکثر مسجد میں ادا کی جاتی ہے تو مسجد نماز کی ادائیگی کا محل اور مقام ہے اور اور عرب, عرب والے ایسا کرتے ہیں کہ محل, محل اور, مقام اور, مقام اور مقام کو ذکر کر کے چیز مراد لے, لے لیتے ہیں وہ جو, جو اس مقام میں ہوتی ہے اگرچہ آپ کے عرف میں بھی یہ بات چلتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں او یار پنجابی میں کہہ رہا ہوں او یار وہ ٹینکی رڑ دی ہے اب پانی گر رہا لوگ آپ کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے نہر چل رہی ہے حالانکہ لہر نہیں چلتی پانی چلتا ہے سمجھ نہیں آیا چلتی کیا ہے پانی چلتا ہے کہتے کیا ہے نیر نیر نیر نیر تو نیر وہ ہے وہ تو جگہ ہے جس میں پانی چلتا بہت اچھے یہ بھائی جو ہمارے مزاج کے بندے بیٹھے اس وجہ سے بار بار اشارہ لگاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور میں انہوں نے یہ آخا گا نہ چھیڑ ملنگا نا زندہ زندہباد اچھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی سوچ اب دیکھیں نہر نہر نہیں چلتی کون چلتا ہے پانی چلتا ہے لیکن نہر بول کر کیا مراد لے رہے ہیں پانی وہ محل ہے پانی کا محل ہے محل بول کر خود پانی مراد لے رہے ہیں اسی طرح مسجد بول کر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 لباس, لباس پہننا, پہننا فرد نہ حضر ہو حالانکہ لباس, لباس تو ہر سورت میں فرد مين ہے है है है تو اس کا مطلب, مطلب یہ نکلا خود مسجد ہر نماز کے وقت لباس کروڑ اب لباس نماز کے لیے ثابت ہو گئی تو ادھر چلے انل المساجد للہ مانا بنے گا انل العبادت للہ بے شخص عبادت ایش اللہ, اللہ کے لیے ہے تو اللہ, اللہ کے ساتھ کسی سے عبادت نہ کرو, نہ کرو الحمدللہ کوئی مسلمان اللہ, اللہ کے سوا نہ کسی سے سمجھتا ہے نہ کسی کی عبادت کرتا ہے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 یہ اطلاق تھا وہاں تقیید ہے اب وہ ارشاد ربانی ہے لا تم اب یہاں بالکل اور وہ او کیا اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت مکارو ادھر تھا اللہ کے ساتھ کسی کو مت مکارو اس میں تو ہر شک آ گیا ادھر آیا اللہ کے ساتھ کسی اور علا یہاں پر یہ نہیں فرمایا آخر اور نہیں اللہ آخر اور الہ کس کو کہتے ہیں معبود اور خدا خدا ایسے اب مانا بن گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود اور خدا کو مت مکار اور اس آیت نے اس کے معنی کو دیا رہا شم نہیں کہ وہاں پر کسی کو پکارنے سے سمجھو سمجھو کسی کو پکارنے سے جو منع کیا جا رہا تھا تو وہاں پر समझ سمجھ کر اللہ سمجھ کر پکارنا مراد ہے لیکن اس آیا میں مساجدہ لیلہ کے لفظ سے اس مان مطلب کی طرف اشارہ کی کی کیا گیا تھا اور اس آیا نے الہ کے لفظ کو ذکر کر کے اسی مانے کو ادھر مساجدہ لیلا ادھر الہ دونوں کو ملاؤ تو مطلب ایک سمجھ نہیں آئی بن گیا مطلب اس کا مطلب اب کیا نکلا کہ اللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو کسی کو معبود سمجھ کر علا سمجھ کر عبادت کا مستحب سمجھ کر خدا سمجھ کر مت پکارو اور یہ پکارنا کسی مسلمان سے نہیں اگر کوئی رسول اللہ کو پکارتا ہے تو رسول سمجھ کر پکارتا ہے اگر کوئی گو سوا کا پکارتا ہے تو اولیاء گیا سنسار سمجھ کر پکارتا ہے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 کہ جی زندہ کو پکارنا تو جائز ہے لیکن مردے کو پکارنا شرک ہے اب زندگی یعنی حیات, حیات اور مما اس سے فرق کرنا شروع ہوا ہے جب کہ یہ جی جی بھی وہ ہے اور اس کو بھی قرآن سے نکال کر دیکھے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 دیکھے بھائی فرعون, فرعون, فرعون. فرعون. یہ جس, جس وقت زندہ تھا یہ دہریہ, دہریہ تھا کہتا, کہتا تھا زمانہ خود, خود چل جائے الہ اللہ, اللہ کا منکر تھے جب سیدنا موسیٰ سلیم اللہ علیہ السلام کا اس سے مناظرہ ہوا تو اس نے کہا وہ رب العالم رب العالم کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ دہریہ تھا اب وہ سامنے بیٹھا ہوا خدا ہونے کا وہ دعویٰ رکھتا تھا ایسے ہے نا معبود ہونے کا دعوی رکھتا تھا اب وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے زندہ دوسرا ہے نمرود نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام تسلیف کا مناظرہ ہوا تھا فرعون کے ساتھ توجہ فرعون کے ساتھ سلیم اللہ علیہ السلام اور ممرود کے ساتھ سلیم اللہ علیہ السلام اب فرعن بیٹھا ہوا ہے زندہ ہے اس کو اس پکارنے والے دو طرح کے لوگ, لوگ, لوگ ہیں ایک اس کی اپنی قوم کے جو اس کو خدا سمجھتے ہیں اور ایک سامنے سے پکار رہے ہیں حضرت نو سا کلیم اللہ علیہ السلام جب باتیں ہو رہی ہیں پکار رہے ہیں بات کو سمجھنا ذرا ذرا توجہ ہے نا دو دو اب دو پکار, پکار رہے ہیں ایک اللہ, اللہ کا رسول, رسول ہے دوسرے مشرک جس, جس کو پکار, پکار رہے ہیں وہ زندہ, زندہ ہے لازم لازم اب سیدنا سیدا علیہ السلام علی پکارتے ہیں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 زندہ کو زندہ پکارنا, شرک پکارنا شرک نہیں تو قوم فرآون سے پکارنے والا کیوں مشرک شام رہا اگر زندہ, زندہ کو پکارنا, پکارنا شرک ہو تو حضرت اوشا مشرق ہونے چاہیے تو اس کا مطلب ساتھ نکلا بھی اگر زندہ کو پکارنا شرک ہو تو دونوں مشرک اگر نہ ہو تو دونوں یہ کیا بات تھی ایک پکار رہا ہے اس کی رسالت میں فرق نہیں آ اور دوسرا پکار رہا ہے وہ تو مشرک بن رہا ہے کافر بن رہا ہے تو زندہ سے فرق کہاں گیا توجہ نہیں فرمائی کب کہنا پڑے گا کہ بات جنتا مرادہ سے نہیں بات تو یہ ہے جو پیچھے ہو رہی ہوگی کیا کہ مارکیٹ کر حضرت کپور صاحب سرکار پائے ہوئے ہو تو خدا کا پکارتے ہیں جب شراؤن کا پکارتا ہے وہ سمجھ کر پکارتا ہے تو پکارنے والے ایک ہی شخص ہو وہ برابر حکومت میں کیوں نہیں شریف ہو رہے اس وجہ سے ایک ہی عقیدہ اور ہو رہا ہے ایک سمجھ آئے گا اس کا مطلب یہ نکلا یہ بھی بڑا محال تھا کہ زندہ مردہ سے تو ملتی ہے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 ان سب, سب چیزوں سے وہ خالی, خالی ہو, گیا ہو, گیا ہو, گیا ہو گیا جب خالی, خالی ہو گیا تو اب اس کو پکارنا بالکل جلد نہیں ہو ہوگا ارے بھائی भाई جو غائب ہے غیر بات ہے وہ دور ہے دور والا جو ہے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے کرے تو تب اس کو علم غائب ہونے کی وجہ سے علم نہیں ہے کون مجھے پکار رہا ہے کون نہیں پکار رہا تو بھائی پھر زندہ اور مردے اور غائب اور حاضر کی بات تو نہ ہوئی نا اب مسئلہ اندر سے اور ہو گیا وہ کیا کہ جس کو پکار رہے ہو وہ جانتا ہے یعنی جس کو پکار رہے ہو وہ سنتا ہے یعنی اور جس مقصد کے لیے پکار رہے ہو وہ اسے مقصد پورا ہو سکتا ہے ین. بات. بات تو پھر یہ ہو گئی آپ آر کرو اگر مور برا سن رہا ہو ثابت ہو جائے کہ وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے اور جو مقصد اس سے لینا چاہتے ہو وہ مقصد پورا کر سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہو گیا پھر تو وہ سمرو کی طرح ہو گیا اور اگر کوئی غائب ہے وہ حاضر so, سے بھی سن زیادہ سننے والا ہوں توجہ فرمایا جو غائب ہے وہ حاضر کی نسبت निश بھی زیادہ حاضر وہ علم بھی رکھتا ہو جانتا ہو یہ پکار رہا ہے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 اصل کسی کو پکارنا شرک تو اسی وقت ہوگا جس وقت وہ پیچھے والا عقیدہ جو بتا چکا ہوں خدا ماننا مان ماننا وہ تو پہلے بعض ہو چکا ہے نا لیکن اب بات کیا ہے کہ یار کسی کو پکارنا جو کسی مقصد سب جی ہوگا ایسے ایسے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 ایک, ایک صورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے یعنی پکارنے والا اور جس, جس کو پکا پکارا جا رہا ہے وہ دونوں نہ سننے والے جن کو کہتے ہیں بہرے کیا ہوں پنجابی کے ڈورے ہوئے ڈورا سا ہے ڈورا بلا رہا ہے بہرا بلا رہا ہے بہرے کو دونوں اب مشرق مشرف مشرف اسی وقت ہوگا جب وہ عقیدہ ہو جو پہلے بتا چکا ہوں اب بات آ صرف بے بےبیوفی کی اور دنائی کہ یہ آخر کے مطابق ہے ٹھیک ہے اب ایک طرف سے پکار یہ پہلی صورت ہے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 کان نہیں رکھتا بہرا ہے, ہے لیکن جس کو پکارتا ہے وہ سن ہے تو سورت میں تو بالکل عقل کے مطابق اس پکارنے سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پکارنے والا نہیں سنتا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 کرنے والا ہک سنساروں جس کو سرکار رہا ہے وہ بغداد کا بادشاہ شاہ شاہ جو دوست اس کا کوئی انکار کرے گا وہ خود منکر ہوگا کاف کے فتح کے ساتھ مانا ہے وہ خود ہی منکر اور بدی ہوگا منکر من کر کہتے بدی کو خود بدی کو منکر کہتے ہیں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 تو اورجہ نہیں فرم بھائی یہ بات ٹھیک ہے اب جو پنجابی بیٹھے ہیں ان کے لیے سلطان بہو کو شیر پڑ گئے وہ پکار رہے ہیں ہاؤس پاک میران کو اپنی زبان اکبل فرماتے سیل سوٹ فری پیار پی پیار پیرا پی عرض لکھی کن گھر کے حو ر پڑ جب اریا جی کپور جھٹے مچھر ڈر جائے پیرو محبوب س او ہماری کے Thank yeah. you. Yeah. فرماؤ دونوں طرف سے برابر اگر ایک طرف سے کبھی لیکن دوسری طرف سے کبھی نہ ہو مثال سمجھو ادھر پکارنے والا عمر بن برختہ اور جس کو پکار رہا ہے وہ شہر جو پر وہ بھی صحابی صاحب دو روایتیں روایت حضرت ساریاں پکارنے والے کا مجھے پکا یہ صاحب صاحب نظر دیکھ رہا ہے میری فوج کہاں لڑ رہی ہے کس سال میں ہے فرماتے ہیں یا اور ساریہ پہاڑ کا خیال رکھنا جو بھیڑیے, بھیڑیے کو بکریوں کا ہاتھ بناتا ہے برباد ہو جاتا ہے خیال رکھنا ساریہ پہاڑ کا دم پہاڑ پر نہ چھوڑنا پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو مار جائیں اگر اس وقت صحابی کی کلر نہیں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 بے روفی بھی نہیں ہے اس وجہ سے کہ اگلے, اگلے میں اگر اس وقت غفلت ہے تو جو سکار رہا ہے یہ تو فائدہ پہنچا اگر پروہا والے وہ نہ سوچتے ہم کہتے بیکار کار پکارا بے فائدہ دینا ہے جی عمر پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی اندر عمر سے مگر نہیں یہ دیکھ رہے تھے یہ پکار رہے تھا وہ جو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 ارے جس نیتو نے دعویٰ کیا تھا میں نے ہر سوال کا جواب قرآن سے دینا قرآن سے ثابت کر نبی کی نظر اتنا ہو کہ وہ امتی کے حال کو دیکھ رہا آؤ آؤ قرآن کی طرف حضرت سیدنا کرف روح اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کلو نا لفظ میں تمہیں بتاتا رہوں گا ترجمے پر غور کرنا ترجمے پر غور کرنا یہ مقام ہے حال نہیں مقام میں فرق ہوتا ہے تو حال اور مقام میں حال یہ ہے بنا تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا مقام وہی ہوتا ہے جو خدا سے ملتا ہے پھر کبھی جاتا نہیں حال ایسے ہال ایسے جب کیفی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 اس نے ادا کیا ہے یہ میری شان ہے میرے ساتھ رہے گا تمہارا کام ہے میں مسجد میں ہوں میں باہر بازار جہاں پر بھی ہوں تمہارا کام ہے پوچھو کہ ہم نے آج سے ایک سال پہلے کیا کھایا تھا وہ بتانا میرا کام ہے کل کیا کھایا تھا یہ بتانا بھی میرا کام ہے مما تبدا خلو نفی بجوتے تم اور جو تم اپنے گھروں میں چھپا کر آتے ہو تم پوچھو گے ارے بتا تو ہم بتا دیں گے کیونکہ یہ ہمارا مکان اور شان ہے ایمان سے کہتا ہوں جس کے قبلہ قدرت میں میری جان ہے کوئی مائی کایال اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ تم غلطی کر رہے ہو یہ مطلب نہیں کوئی کسی طرح زبان کٹا ورنہ ایمان سے کرتا ہوں ہر مجبور ہوگا اس بات بات کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے تم جب پوچھو گے کھانے کے مطابق پوچھو گے پیٹ کی بتاؤں گا یہاں پر لطیفے کے طور پر کہتا ہوں کوئی بے وقوفی ہوگا جو کہے نبی پیٹ میں پڑے ہوئے کھانے کو تو جانتا ہے یہ تو ہم مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں آ گیا لیکن پیٹ میں پڑے ہوئے درد کو نہیں جانتا میں کہنا پتا نہیں جب مطلب بماریاں ہوں لبی وار کرے توجہ یہ نبی سامنے آ گیا گئے نبی اے اللہ کے نبی نبی اب میرے پیٹ میں کیا ہے بتا بچائے لیکن اگر توجہ یہی پیٹ والا گھر میں بیٹھا نبی بتا فرما رہے ہیں میں پیٹ کے اندر جو کھانا ہے وہ بھی بتاؤں گا جو گھر میں چھپا ہوا ہے وہ بھی بتاؤں گا اگر, اگر یہ شخص, شخص پیٹ والا اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہو اور کی لطافت کرے اور اس کے بعد دیکھیں کیا کہہ رہا ہوں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 من اتنا بھی بندے کو متنی ہونا چاہیے کیسی عجیب بات ہے گھر میں چھپی ہوئی یہ کپڑا رکھا یا کوئی انگوٹھی رکھی کپڑے میں کپڑے کو رکھا بکسے میں بکس کو رکھا بکسے میں بکسوں کو اور چھپا کر رکھ دیا اب جاتا ہے اور جا کر پوچھتے ہیں حضرت میرے گھر میں بتا بطا ہے, بطا پیٹی ہے پیٹی میں کیا پڑا ہوا فرماتے ہیں وہ انگوٹھی ہے ٹھیک ہے اور اگر یہی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور یہ کہے اے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے میرے پیٹ میں درد ہے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 تو اس میں وہ کو یہی کہیں گے کر ورنہ یہ کیا کے بند کیا اس کو کہتے ہیں سنیں اس کو کہتے ہیں دلالت نس اصول فقہ والے شافی حضرات کہتے ہیں فاول خطاب اور ابن تیمیہ والے کہتے ہیں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 وہ ہے منادیار یہ سب کچھ بتانے والے اتنا بڑے دعوے فرمانے आلے आلے والے ہیں اب منادی ہیں منادی ہے منادی جو پکار کر اعلان کرتا ہے وہ اعلان کرنے والے فرماتے ہیں بعد فرما دیے اللہ تعالیٰ نے ایسے, ایسے, ایسے, ایسے, ایسے, نبی, ایسے نبی پاک کو آخری, آخری نبیوں میں تمام, تمام نبیوں کے آخر, مید آخر مید میں حضرت عیسیٰ کو بھیجا نبی علیہ علی علی السلام علی سے علی پہلے لے. اور ان سے اس نے بڑے دعوے کروائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں پھر اعلان کروایا جھولے میں کہ میں تو بشارت, بشارت دینے آیا, آیا, ہو آیا, آیا, آیا, آیا, آیا, آیا ہوں میں منادی بن کر آیا ہوں وہ آپ مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی وہ سمجھ جائے وہ جن کا منادی یہ شان رکھتا ہے جن کی منادی کرنے آیا ہے وہ کیا اسی لیے آدل بریلوی فرماتما آپ فرماتے ہیں ول اب سن لیں گے فریات تو پہنچیں گے ول ذرا روک سے فرماتے ول اب سن لیں گے فریاد کو پہنچ مل گے, گے فریاد کو پہنچیں گے ایسا کی تو گوئی جو کرے اور, اور, مقام, اور مقام, مقام پر فرماتے ہیں فریاد oh جو کرے حال ہار میں فریاد جو کرے ہار میں ممکن نہیں کہ خیر قران قرآن قرآن قسم کا میری جان ہے یہ وقت کوئی نہیں محفل اس طرح میں بولنا دس دس ہزار کا ہے پاک اور ایسے اللہ مذہب مذہب نہیں جس طرف رخ کر دو اگر بندہ صاحب بصیرت ہو تو سوا کوئی مذہب نہیں سمجھ آ رہی کہ ارے بھائی یہ تو آپ نے وہی قیاس خطابیت کے ساتھ ثابت کر دیا نبی صلی اللہ وسلم نے فرمائی آرام لا بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو نہیں دیکھ میں جو تم نہیں دیکھگے الحمدللہ میں نے بھی یہی کہا ہے ہم پکارنے والے انتھے ہیں جن کو پکارتے ہیں وہ تو نمبر والے والے بے ہی حدیث کے الفاظ اگر میرے مانا اور پر دلالت نہ کرتے ہوں تو میں اگر نہیں توجہ نہیں چلو اگر نبی کی بات بات بات اپنے نبی کی بات کو برداشت کرنا اگر چلو مشکل ہو جائے اور تم پر میرے آقا آپ نہ صحیح اور تم پر میرے آقا آپ عنایت صحیح من کرو کلم پڑھا کا بھی احسان گیا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو ان کی شانشن کو ماننا پڑے گا کہ اگر چھپا کمرے میں بیٹھ کر کوئی نبی حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے وہ قرآن کی ہے وہ اس کی پکار کو سنتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ قرآن ہے کوئی بدبخت یہ کہ وہ پی پہ بات کو جانتے ہیں گھر میں لیکن گھر میں بندے کو دیکھو یہ کیوں دعویٰ کیا ہے انہوں نے اسی لیے کیا یعنی یہ فرمانا کہ کھانے اور گھر کے حالات دوسرے, دوسرے لفظوں میں یہی معنی ہے دوسرے مانا لفظ مانا ہے کہ میں تمہارے جسم کے حالات کو بھی جانتا ہوں تمہارے گھر کے حالات کو بھی جانتا ہوں تمہاری طبیعت کے حالات کو بھی جانتا ہوں تمہارے گھر کے حالات کو بھی جانتا ہوں وہ جب ہر چلے یہ شان ماننا ماننا شرک نہیں تھا تو سیدنا آدم, آدم سے لے کر بہت رسول اللہ اللہ اللہ شان ماننا, ماننا, ماننا کسی کے دی لیے ہرگز ہرگل شرکل اب, زندہ, اب اور زندہ اور مردہ اور حاضر اور, اور, اور غائب, غائب کا فرق پڑ گیا فرق کیونکہ جو گھر میں بیٹھا ہوا غائب ہی جی. ہے لیکن بات وہی ہے کس है؟ है. غائب کس سے ہے غائب ہے مگر کس سے اگر میں اور تو ہے اس سے غائب ہے حضرت عیسیٰ کی نظر سے تو غائب نہیں تو اگر یہ پکارتا ہے تو یہ غائب کو نہیں حاضر کو پکارنا ہے کیوں اس کو یقین ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میری سن رہے توجہ بھائی دیکھ دور تک پہنچانا یہ کیا میری آواز لاہور تک نہیں پہنچ لیکن یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بولے موبائل اس کو کان کے ساتھ لگا کر اب میں بات کروں کہاں جائے گی بولے اب غائب گئر گئے فرق تو کرنا تھا حاضر اور غائب اب میں غائب کو پکار رہا ہوں میں مشرک شرف شروع بنتا ہوں اگر کوئی کہے کہ اس کا واسطہ ہے میں کہتا ہوں توجہ میں کہتا ہوں اس کی ایجاد سے پہلے وہی کام شرک تھا اس واسطے نے آکنکھا دیا کیونکہ اس نے پہنچا جا اتنا کم بختی ہے یہ پیتل اور تانبا ہے اس نے اتنا دور کی دوری, دوری کو ختم کر دیا یہ اب غائب اور افسوس ہے جس کو جس کے دل کو اللہ بنائے بنانے والی ہم <سؤال> سے ہم سے <سؤال> <گے> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> سننے <سؤال> والے <واقع> ایک بزرگ وہ تو نبی نبی وہ تو نمک میں نب اتنا بلند آتریا کی آرام شام یہ وہ کتاب ہے جس کے لکھنے والے کے والے غوث پاک میران کے پاس پہنچتے ہیں کرتے ہیں اردو میری اولاد آپ نے لاہے معاف کی طرف نظر اٹھا فرمایا وہاں تیری اولا نہیں لکھی لکھنی میری پیٹھ کے اندر ایک بچہ رہ گیا تو اپنی یہ بات گول گول نے لکھی ہے جورا نے بچا چار بہت کیا تھا اس وقت کتاب میرے ہاتھ ارقا لکمیا جہاں علم ہوتی ہے وہاں فکیر کی ہے آپ لکھتے ہیں بدواتم شریف میں فرمایا حضرت باج راج فرماتے ہیں مجھ پر مقام نبوت اللہ نے کے درمیان روحانی شہر کے درمیان مقام, مقام نبوت نبو ایک, ایک بال, بال کے سرے برابر ظاہر سکھایا تو قریب تھا کہ میں جل جا ابائی مسلمانی کی پرواز کو آپ جانتے ہیں وہ فرماتے ہیں مقامی نبوت بال کے سر برابر مجھ پر ظاہر ہوا تو قریب تھا کہ میں جل جل جا میں وہ تو بہت بڑے ولی ولی میں چھوٹے درجے کے ان سے چھوٹے درجے کے گوشت کی بات کرتا ہوں سید عبد اللہ آپ کے ملک جی حضرت, حضرت, حضرت, حضرت, حضرت, حضرت, حضرت, حضرت, حضرت مولانا مبارک محمد مبارک رضی اللہ تعالی آل جنہوں نے آپ کے ملک جمع کیے علی بریز کتاب کے نام سے بازار ملتے ہیں مصر کے وہ رہنے والے والے بالکل ان پڑھتے امید مگر زمان تھے آپ کے مریض القدر کا پتہ چل جاتا ہے یا آپ فرماتے تم کیا پوچھ رہے ہو اگر میں مر جب میں مر جم کرو میرا جسم میں گرے پڑے ہوں میری ایک نیچے اگر تم آ کر اس وقت بھی ابھی مان سب اگر ان کے پکارے تو کوئی کا ہے تو غائب کو پکار رہے رہے ارے بھائی وہ ہم سے دیکھنے میں غائب ہے لیکن, لیکن, لیکن, لیکن ہم اس سے کیونکہ اس کی نظر دیکھ رہی ہے اور جب جس کو پکار رہا ہے اگر وہ دیکھ رہا ہو تو اس کو کے مطابق ہے عقل کے مطابق ہے اس کو بے وقوفی سمجھنے والا خود بے وقوف ہے اور شیش ہونے کی کیونکہ شرک کے لیے وہی بات جو ہے نا تو اب بھائی مسئلہ غائب حاضر زندہ مردہ دور و نزدیک پکار وغیرہ بنا رہا اب مسئلہ وہی بنا کیا حقیقت وہی کھل گئی کہ بھائی اعتقاد رکھنا یہ کہ وہ خدا ہے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 بس اتنا بس ہی میں سمجھانا چاہتا تھا میرے خیال میں موضوع اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آپ کو سمجھ آگے کہ نہیں آگیا تو انہیں الفاظ پر میں آپ سے اجازت مانگوں گا سفر کرنا ہے یہ جائز ہے ڈھول باجے بجا کر لاش کر مزارات پر عرص ہوتا ہے یہ جائز ہے یہ نہیں بھئی یہ بےحدا کام جو ہیں ان سے درباروں کو پاکر آنا چاہیے لیکن ایک بات دھیان میں رکھنا کہ ان بےحودہ کاموں سے ان بے ہوگا خب کاموں سے ہم, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جانا صرف حرام میں شرک شر ہو گیا ہے جو برکت والی جگہ جو ہوتی ہے نا جہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اب جس بنا پر اترتی ہیں وہ اترتی ہی رہتی ہے یہ ذہن رہتے کسی کے شرک سے کسی کی نوشت سے وہ ختم نہیں ہوتی وہ برکت والی جگہ برکت والی والی والی یہ بھی ایک کلاکار میں چھیڑتا نہیں اس دور میں جمعیت علماء پاکستان کے ذریعے سے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں ایسی بات تو مجھ سے مت پکش ہاں میں تو پہلے نہ چھیڑ موں گا ٹھیک ہے دعا فام سب کے لیے الحمد علی رسول اجمائین اللہ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 ہر شر نفسانی شیطانی دنیا کی اخروی سے <sniff> مستفا جان رہا پوسل شمع بز پہلا شمع بز میں د سہانی ہری چمکا تے سہانی گھری چمکا تو چاند سوانی گڑی چمکا تو کا چاند افرو سار مصطفیٰ مست جس کی نمبر پرن منی گرد رے او جس کی نمبر برن منی پدم اس اس قدم کی خوب سنسن مستف جان رحمت اللهم احفظنا من كل بلاء دنيا وازله